باب نمبر اٹھائیس نشینی کس طرح کرنا چاہیے یعنی چلہ نشینی کے آداب روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام غلطی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں چالیس دن رات سجدہ ریز رہے تب کہیں بارگاہ خداوندی سے ان کو معافی نصیب ہوئی یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورہ سعود پارہ تیئیس میں واقع ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ خلوت نشینی اور عزلت گزینی اور صدق و کو کا طریقہ ہے اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں اور جو شخص اس پر مداومت کرتا ہے اور ہمیشہ عمل پیرا رہتا ہے تو اس کی تمام عمر ہی اس میں گزر جاتی ہے اب اگر کوئی شخص متاحل زندگی بسر کر رہا ہے یعنی اہل و عیال کے قیود میں اس کا نفس گرفتار ہے تو ایسے شخص کو بھی اس خلبت نشینی سے کچھ حصہ حاصل کرنا چاہیے حضرت سفیان ثوری با اسناد پسند فرماتے ہیں کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ چالیس دن تک خداوند تعالی کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے اس کو دنیا سے رغبت کم ہو جاتی ہے اور آخرت سے اس کا لگاؤ بڑھ جاتا ہے دنیا کے امراض اور اس کے علاج کو واقف کر دیتا ہے اور اس طرح وہ بندے خدا سال میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے نفس پر ضرور قابو حاصل کر لیتا ہے کشی کی اصل جب کوئی مرید خلوت نشینی کا ارادہ کرے تو اس کا سب سے اہم اور اصل اصول یہ ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے سب سے بے تعلق ہو جائے اور اپنے لباس مسلح کی پاکیزگی اور عبادت کی پوری دیکھ بھال کے بعد غصول کرے پہ دو رکات نماز پڑھے نماز سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ سے گریا ازاری اور خضو و خوشو کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اپنے ظاہر و باطن کو یکساں رکھے اپنے دل سے مکر و فریب بغض و حسد اور خیانت جیسی برائیوں کو دور کر دے اس کے بعد خلوت میں قدم رکھے خلوت سے صرف نماز با جماعت کے ادا کرنے کے لیے نکلے خلوت نشینی کے بعد وہاں سے پھر نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کے لیے قدم باہر نکالے کیونکہ نماز با جماعت کی پابندی توڑنا نامناسب و ناروا ہے اگر وہ نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے خلو خلوت گاہ سے باہر آنا کسی خرابی کا باعث سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے ساتھ ایک رفیق جس کے ساتھ وہ خلوت گاہ میں نماز باجمات ادا کر سکے پھر منفرد نماز پڑھنا کسی صورت میں مناسب نہیں کہ ترک جماعت سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے ہمارے مشاہدے سے یہ گزرا ہے کہ بعض لوگ خلوت نشینی میں فاطر العقل ہو گئے ہیں یعنی فہم و عقل و فہم سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں شاید یہ بعد ترک جماعت کی نحوص سے ان میں پیدا ہو گئی بس نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے خلوت سے باہر آنا چاہیے نماز با جماعت بھی ایسا ذکر ہے اس صورت میں بھی وہ ایسا ذاکر رہے گا ذاکر رہے گا جس سے اس کے ذکر خلوت میں فطور پیدا نہیں ہوگا نماز باجمات میں شرکت کے لیے نکلے تو احتیاط کرے نماز باجماعت کے لیے جب خلوت گاہ سے نکلے تو اس عمر کی احتیاط کرے کہ راستے میں بار بار ادھر, ادھر ادھر نہ دیکھے اور آوازوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دے اس لیے کہ قوت مصورہ اور قوت متخلاء الہی تختی کی طرح ہیں جن پر بہت سے مناظر اور شنیدہ کیفیات منقش ہو گئی ہیں اس سے ان سے اس کے اندر وصف سے نفسانی تصورات اور خیالات پریشان پیدا ہوں گے بس اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جماعت میں ہر وقت شریک ہو جائے اور امام کے ساتھ اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو امام جب سلام پھیرے اور نماز ختم کر کے رخصت ہو جائے تو اس کو بھی خلوت گاہ میں واپس آ, جا آ جانا چاہیے اس بات سے پرہیز کرے کہ خلوتگاہ سے نکلتے وقت مخلوق کی نظر اس پر نہ پڑے اور لوگ اس کی خلوت نشینی سے باخبر نہ ہوں جیسا کہ ارشاد ہے لتم فلمنزلتی اند اللہ و انتری منزلت ایندن ایند اگر تو لوگوں سے اپنی منزلت چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی نزلت یعنی قدر افزائی کی امید نہ رکھ یہی وہ چیز اور نقطہ ہے جس کے باعث بہت سے اعمال خیر فاسد ہو جاتے ہیں اگر اسے پرہیز نہ کیا جائے اور بہت سے احوال یعنی باتنی سدھر جاتے ہیں اگر اس کا لحاظ رکھا جائے یعنی لوگوں پر اپنی خلوت نشینی کو اپنی بزرگی اور بڑائی بتانے کے لیے ظاہر نہیں کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو اس کو چھپائے خلوت نشین کو چاہیے کہ اپنا تمام وقت خداوند تعالی کی رضا کے حصول میں صرف کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے یا نماز پڑھے یا مراقبہ میں مشغول رہے اور جب ان چیزوں سے تھک جائے تو سو جائے اگر کے طریقت کا ارادہ ہو تو رکتوں کی تعداد معینہ کو پورا کرے یا تلاوت و ذکر کی مقررہ مقدار کو پورا کر لے تب ہی سوئے تو اس کو یہ کام بتدریج انجام دینا چاہیے یعنی ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت میں مشغول ہو اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وقت کی شرط کو پورا کرے یعنی عبادت کا وقت مقررہ پورا ہو جائے تو مذکورہ عبادتوں میں سے تلاوت ذکر تلاوت ذکر نفلی یا ایک ہی رکو یا ایک رکات میں ہی گزرے تو ایسا کر سکتا ہے یعنی اسے اختیار ہے دیگر آداب خلوت خلوت میں ہمیشہ باوضو رہنا ضروری ہے اور جب تک نیند کا غلبہ تاری نہ ہو اس وقت تک نہ سوئے بلکہ اس سے قبل یعنی معمولی نیند بار بار نیند کو ٹالنے کی کوشش کرے بہرحال شبانہ روز اس کا یہی شغل رہنا چاہیے اگر وہ کلمہ لا الہ اللہ کا ذکر ہے اور اس کی زبان اس ذکر سے تھک جائے تو پھر زبان کو حرکت دیے بغیر اپنے قلب کو اس کا ذاکر بنائے شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمتہ فرماتے ہیں کہ جب تم کلمہ لا الہ الا اللہ کہو تو اس کو خوب کھینچو اور قدم حق پر نظر رکھتے ہوئے اس کو دل میں قائم کرو اور ماسوائے حق سب کو باطل کر دو حضرت نشین کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امر یعنی چلہ کشی زنجیر کی طرح ہے جو مختلف کڑیوں ایک دوسرے سے ملنے پر مکمل ہوتی ہے بس اپنے اوپر لازم کرے کہ اس کا ہر کام رضا لاہی کے لئے ہو یعنی ہر وہ کام کرے جس میں اللہ تعالی کی رضا ہو خلوت نشینی میں غذا کیا ہونا چاہیے یعنی چلہ میں غذا کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں یہ ملحوظ رہے کہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ روٹی اور نمک پر کفایت کرے اور تمام رات کے لیے صرف ایک رت تل غذا استعمال کرے یعنی تقریباً آدھا سیر اور یہ عشاء کے بعد تناول کی جائے اگر اس غذا کے دو حصے کر لیے جائیں یعنی نصف ابتدائے شب میں اور نصف آخر شب یعنی عشاء کے بعد استعمال کی جائے تو زیادہ اچھا ہے اور اس سے میدا ہلکا رہے گا اس طرح شب بیداری نماز و ذکر میں مدد ملے گی اور اگر بطور شہری کے سحر کے وقت کھائے تو اس کا اسے اختیار ہے اگر بغیر سالن کے اسے روٹی کھانا دشوار ہو تو سالن کا استعمال کرے اگر کوئی ایسی چیز ہو جو روٹی کا بدل ہو سکتی ہے تو پھر اتنی مقدار میں روٹی کم کر دے اور اگر چاہتا ہے کہ ایک رتل سے بھی کم غذا استعمال کرے تو یکبارگی نہ گھٹائے بلکہ ہر روز ایک ایک لقمہ کم کرتا جائے اس طرح چلہ کے آخری اشرے میں اس کی غذا کی مقدار نصف رہ جائے اگر خلوت نشین قبیلجہ یا طاقتور ہے تو اپنے نفس کو چلے کے آغاز ہی سے نصف رتل کا عادی بنائے اور ہر رات تھوڑا تھوڑا گھٹانا شروع کرے یہاں تک کہ چلہ کے آخری اشرے میں اس کی یہ غذا ایک چوتھائی رتل رہ جائے مشایخ کی روحانیت کی بنیاد چار چیزوں پر ہے مشایخ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے روحانی معاملے کی بنیاد ان چار چیزوں پر ہے پہلا کم خوری دوسرا کمخوابی تیسرا کم سخنی اور چوتھا عزلت گزینی شدید بھوک کے انتہائی گرسنگی کے یہ دو وقت رکھے گئے ہیں پہلا وقت چوبیس گھنٹے کے بعد ہوتا ہے اس حساب سے ہر دو گھنٹے کی خوراک مذکورہ رتل کے حساب سے دو اوقیا ہوتی ہے اس صورت میں غذا عشاء کے بعد ایک مرتبہ کھائی جائے بھوک کا دوسرا انتہائی وقت بہترویں گھنٹے کی ابتدا کے وقت ہے اس صورت میں دو راتیں طے کی ہیں اور تیسری رات افطار کی اس طرح ایک دن اور ایک رات کی غذا ایک تہائی رتل ہوئی اور ان دو وقتوں کے علاوہ ایک درمیانی درجہ بھی موجود ہے یعنی ہر دو راتوں میں سے ایک رات کو افطار کرے اس طرح روزانہ کی خوراک کا اوسط نصف رتل ہوگا یہ طریقہ اس وقت مناسب اور سزاوار ہے کہ اس کے باعث خلوت نشین اپنے اندر ذوف اور تنگ محسوس نہ کرے اور اس کے ذکر میں اس سے افسردگی اور انقباس پیدا نہ ہو اگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی پیدا ہو اور پھر اس کو ہر رات افطار کرنا چاہیے یعنی ایک رتل غذا دو وقت میں یا پھر ایک ہی وقت میں اس قدر کھا لے یعنی ایک رتل ابتدائی چلا کشی میں اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائے کہ دو راتوں میں ایک رات افطار کرے اور اگر ہر رات افطار کرنے کا نفس خواہاں ہو تو کا کرے اور اگر نفس کو ہر رات افطار کرنے کا عادی بنا دیا ہے یا اس کو ہر رات افطار کرنے کی چھوٹ دے دی ہے تو وہ ایک رتل خوراک پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ سالن اور دوسرے لوازمات کی بھی خواہش کرنے لگے گا پس اس پر دوسری باتوں کا قیاس کر لینا چاہیے اس لیے کہ نفس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو تما اور حرص کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تو یقیناً حریث بن جائے گا اگر کنات کے راستے پر ڈال دیا جائے گا تو وہ قانے بن جائے گا بعض بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے کہ انہوں نے روزانہ اپنی خوراک گھٹانا شروع کی یہاں تک کہ نفس قلیل ترین غذا کا عادی بن گیا بعض نے ایک بندے کھجور کی گٹلیوں کے شمار سے اندازہ اور حساب لگاتے اور روزانہ ایک گٹلی کم کر دیتے بعض حضرات کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ گیلی لکڑی کے وزن سے اس کا حساب رکھتے رکھتے ہر روز وہ جس قدر سوک جاتی اس کا وزن کم ہو جاتا تا بق کمی وہ اتنی ہی اپنی غذا کم کر دیتے بعض مشایخ روٹی کا اٹھائیسواں حصہ روزانہ کم کرتے اس طرح مہینے میں ایک روٹی کم ہو جاتی تھی بعض حضرات کا دستور یہ رہا ہے کہ وہ خوراک میں تو کمی نہیں کرتے تھے لیکن مدت افطار بڑھاتے جاتے تھے یعنی کئی کئی رات کھانا نہیں کھاتے تھے چنانچہ مشایخ کی ایک جماعت کا یہ معمول رہا ہے کہ ان میں سے بعض سات سات دس دس اور پندرہ پندرہ دن کھانا نہیں کھا تھے بلکہ بعض تو چالیس دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے یعنی چالیس دن کے بعد افتار کرتے تھے نور مشاہدہ, نور مشاہدہ بھوک کی سوزش کو فنا کر دیتا ہے شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ جو شخص چالیس دن تک نہیں کھاتا تو اس عرصے میں اس کی بھوک کی سوزش کہاں چلی جاتی ہے یعنی بھوک اسے کھانے پر مجبور کیوں نہیں کرتی تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا کہ نور نور مشاہدہ بھوک کی سوزش کو فنا کر دیتا ہے اسی قبیل کا سوال میں نے ایک بزرگ سے کہا بزرگ سے کیا تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس سے یہ مترشع اور ظاہر ہوتا تھا یعنی اس جواب کا مفہوم یہ تھا کہ وہ جلوائے ذات سے ایسی فرحت محسوس کرتے ہیں کہ بھوک کا احساس ہی مٹ جاتا ہے اس قبیل کے واقعات روز مرہ کی زندگی میں خل کے خدا میں پیش آتے ہیں کہ ایک شخص بھوکا ہے اور اچانک اس نے کوئی خوشخبری سنی تو فرت مسرت سے اس کی بھوک جاتی رہتی ہے یہی حالت خوف کی صورت میں بھی پیدا ہوتی ہے یعنی خوف کے عالم میں گرسنگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے بہرحال جو شخص صدق کو اخلاص کے ساتھ مذکورہ طریقوں میں سے کسی طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے سے نہ تو عقل میں کسی قسم کا فطور پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی جسمانی نقصان ہوتا ہے ان باتوں کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ خلوصِ قلب کے ساتھ عبادتِ الہی میں مشغول نہ ہو یعنی ایسی حالت میں بھوک بھی ستاتی ہے عقل بھی متاثر ہوتی ہے اور جسمانی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے بھوک کی شدت کی آخری حد بھوک کی شدت اس وقت کمال کو پہنچ جاتی ہے جب روٹی میں اور دوسری معقولات میں کچھ تمیز نہ رہے یعنی کھانے والے کے سامنے جو کچھ رکھ دیا جائے وہ اسے کھا لے اور اگر بھوکے شخص نے روٹی کا تعین اور تخصیص کر دی کہ میں تو روٹی ہی کھاؤں گا تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گرسنا نہیں ہے تین دن بھوکا رہنے کے بعد گرسنگی اپنی آخری حد پر پہنچ جاتی ہے اور اس وقت یہ تعین اور تخصیص ختم ہو جاتی ہے یہی بھوک صدیقین کی بھوک ہے اس وقت کچھ نہ کچھ کھانا بقائے جسم کے لیے ضروری ہے تاکہ فرائض بندگی ادا ہو سکیں لیکن یہ ضرورت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بد ج تخلیل غذا پر عمل نہیں کرتے یعنی رفتہ رفتہ غذا کم نہیں کرتے لیکن جو حضرت بتدریج غذا کم کرنے پر عامل ہیں وہ اس سے زیادہ پر بھی چالیس دن تک صبر کر سکتے ہیں جس کی سراہت ہم اوپر کر چکے ہیں بعض کرام رحم اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ بھوک کی حد آخری یہ ہے کہ جب وہ تھوکے تو اس کے لابے دہن پر مکھی نہ بیٹھے جو ثمر کی دلیل ہے کہ اس کا میدا چکنائی سے بالکل خالی ہے جس تھوک میں چکنائی کی آمیزش نہیں ہوتی وہ بالکل پانی کی طرح صاف ہو جاتا ہے جس پر مکھی نہیں بیٹھتی بعض صحابۂ کرام ردوان اللہ تعالی اور مشائق اظام کی گرسنگی مروی ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہما تین تین دن بھوکے رہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھ دن تک بھوکے رہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سات دن تک گرسنا رہے اور ہمارے دادا محمد بن عبداللہ المعروف بہ شیخ امویہ جو احمد الاسود عدی کے اصحاب میں سے تھے ان کا یہ حال تھا کہ وہ چالیس چالیس دن بھوکے رہے ہیں طے مشائق کے سلسلے میں گرسنگی کی آخری حد ہمارے زمانے کے ایک بزرگ نے حاصل کی ہے جو زاہد خلیفہ کے نام سے مشہور ہیں اور اہر میں رہتے ہیں میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے ان کی خوراک کی کمی اور بھوک کا یہ حال ہے کہ وہ مہینہ بھر میں صرف ایک بادام کھاتے ہیں ہم نے نہیں سنا کہ طے اور بتدریج خوراک کم کرنے میں شیخ زاہد خلیفہ کے سوا کوئی اور اس حد کما تک پہنچا ہو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدا اس کی اس طرح کی تھی کہ وہ تر کھڑی کے سوکھنے کی مقدار کے مطابق خوراک کو گھٹاتے تھے اسی طرح بتدریج غذا کم کرتے کرتے چالیس دن میں ایک بادام تک وہ پہنچ گئے اسی راہ پر صادقین بھی چلتے ہیں اور ریاکار بھی یہ وہ طریقہ ہے جس پر درحقیقت مخلصین اور حق پرستوں کی جماعت عمل پیرا ہے لیکن گاہے گاہے غیر مخلص اشخاص بھی اپنے مسالح کے باعث اس راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں جس کا باعث یہ ہے کہ خواہشات جو ان کے باطن میں پوشیدہ ہیں وہ تقلیل غذا ان پر آسان بنا دیتی ہے اور وہ صرف مخلوق کو اپنی طرف اس عمل سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں یعنی لوگوں میں اس کے طے کی شہرت ہو جائے یہ ع نفاق ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں لیکن مخلص انسان کا طے اس کے بالکل برعکس ہے وہ طے اور گرسنگی کو اس صورت میں برداشت اور گوارا کرتا ہے جب کہ اس کے حال سے کوئی واقف نہیں ہوتا اگر اہیاناً اس کی فاقہ کشی سے لوگ واقف ہو جائیں تو اس صورت میں اس کے عزم اور ارادے میں ضوف پیدا ہو جاتا ہے ورنہ اس کو فاقہ کشی سے زحمت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے اس کی نگاہیں اس اللہ کی طرف لگی ہوتی ہیں جس کی رضا اور عبادت کے لیے وہ بھوکا رہتا ہے لیکن جب اس کا یہ طے لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کی عظیمت میں کمی اور ضعف جاتا ہے یہی ایک مخلص نشانی ہے لہذا جب کوئی سال کے طریقت یہ محسوس کرے کہ وہ اس بات کو پسند کرنے لگا ہے کہ لوگ اس کو کمتری کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو ملزم گردانے اور سمجھ لے کہ اس کی طے میں نفاق کی آمیزش ہوگی گئی ہے مخلص کا قلب انوار سے بھر جاتا ہے جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے باطن کو فرحت عطا کرتا ہے اور یہ فرحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کھانا بھول جاتا ہے اس فرحت سے اس کو گرسنگی کا خیال ہی نہیں آتا اگر خیال آ بھی جائے تو بھی کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتا کیونکہ اس کا باطن تجلیات و انوار الہی سے لبریز ہوتا ہے اس کا روحانی جذبہ قوی ہو کر اسے عالم روحانی کے مرکز اور فقر کی طرف کھینچتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا دل خواہشات اور نفسانی شہوات کی دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے یعنی دل کا میلان شہوات کی دنیا سے ہٹ کر روحانیت کے ملائے اعلی کی طرف ہو جاتا ہے جذبہ روحانی کا اثر اگر نفس کو کمال تمانیت حاصل ہو اور قلب روشن کے ذریعے انوار روحانی اس پر منقص ہو رہے ہوں اور نفسانی جذبہ روحانی جذبے سے الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے تو ایسی صورت میں یہ روحانی کشش مقناطیس کی اس کشش اور اثر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جس سے وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف اس لیے کھینچ لیتا ہے کہ لوہے میں قبول کشش کا مادہ موجود ہے جو مقناطیس کا ہم جنس ہے اگر یہ مادہ موجود نہ ہوتا تو مقناطیس اس کو اپنی طرف جوہر کشش رکھنے کے باوجود نہیں کھینچ سکتا تھا پس اسی ہم جنسیت کی بنا پر مقناطیس اس کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے یہی حال کے مخلص کا ہے کہ جب اس کا اس کے قلب کے ذریعے روح کا نو روحانی نورانی عکس اس کے نفس پر پڑتا ہے اور منقس ہوتا ہے تو اس وقت نفس بھی اپنی صفت کے باعث قلب کا ہم جنس بن جاتا ہے اور قلب کے توسط سے اس میں ایسی روح پیدا ہو جاتی ہے جو روح اصلی کی ہم جنس بن کر اس کی کشش کو قبول کر لیتی ہے اس وقت نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ نفس کے لیے دنیاوی کھانے اور حیوانی خواہش بالکل حقیر ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد گرامی کے معنی اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے اب یتوند ارب بھی تامنی وہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں جو مجھے اکیلا کھلاتا پلاتا ہے یہ حالت جو میں نے بیان کی اس پر ہر شخص کا قادر ہونا ممکن نہیں ہے اس معیار پر وہی پورا اتر سکتا ہے جس کے اعمال اور اقوال اور اس کی تمام زندگی اور تمام احوال ضروری اور اہم بن جائیں اس وقت اس کا کھانا بھی ایک ضرورت ہوگا اللہ ابد نصیر ام لہو و سرا حویل ضرورت فیط فیتول ضرور اور اگر مثلاً بے ضرورت وہ ایک کلمہ بھی زبان سے ادا کرے تو اس میں بھوک کی آگ بھڑک اٹھے جس طرح لکڑیاں آگ سے شلازن ہو جاتی ہیں کیونکہ خوابیدہ نفس ہر اس چیز سے بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو جگائے اور جب نفس بے دار ہو جاتا ہے تو اپنی خواہشات کی طرف کھینچنے لگتا ہے اس راہ میں ضبط نفس از حد ضروری ہے جب سالک طریقت ضبط نفس سے واقف ہو اور علم بھی حاصل کر چکا ہو تو اس کے لیے طے اور فاقا کشی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے خصوصاً اس وقت اور بھی زیادہ جب کہ اطیات الہی سے کسی چیز کا اس کو کش بھی ہو گیا ہو یعنی ایسے شخص پر طے کا راستہ بہت آسان ہے ایک درویش کا عجیب و غریب واقعہ جو طے میں پیش آیا ایک فقیر نے اپنا واقعہ مجھے سنایا اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے شدت سے بھوک لگ رہتی تھی لیکن میں نے سوال کے لیے اپنی زبان نہ کھولی یعنی کسی سے طلب نہیں کیا اور نہ میرا کوئی پیشہ ہی تھا کہ اس کے ذریعے کچھ کما کھاتا جب کچھ عرصے کے بعد بھوک انتہائی شدت کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے افطار کے لیے ایک سیب عطا فرمایا میں نے وہ سیب لے کر جب اسے کھانا چاہا تو میں نے اس کو توڑا تو اس میں سے ایک حور نکلی جب میں اس حور کو دیکھتا تو بھوک کی خواہش مٹ جاتی اس طرح مجھے کھانے کی کئی دن تک خواہش نہیں ہوتی درویش کا مجھ سے یہ کہنا کہ سیب کے اندر سے حور نکلی لی ان انہور اخرجت من الفتہ ایمان بالقدرت چونکہ ایمان کے ارکان سے ہے لہذا اس حکایت کو تسلیم کر لیا گیا اور اس سے انکار نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسا کر سکتا ہے سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت ساحل بن عبداللہ تستریف فرماتے ہیں کہ جس نے چالیس دن کا طے کیا اس کے لیے عالم ملکوت کی قدرت نمودار ہو جائے گی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ اس وقت تک ایسا حقیقی زہد جس میں کسی قسم کا شائبہ اور آمیزش نہ ہو اختیار نہیں کرتا جب تک ملکوت کی قدرت کا مشاہدہ نہ کر لے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ صاحب تفسیر تستری جو دنیا اسلام میں صوفیانہ طرز پر لکھی جانے والی پہلی تفسیر ہے یہ حضرت ساحل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ کی قرآن کی تفسیر کی طرف اشارہ ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوراک میں بتدریج کمی اور تاخیر کر کے اس منزل پر پہنچ گیا تھا کہ چالیس دن میں صرف ایک مرتبہ کھاتا اس نے اپنے نفس کو اس کا اس طرح عادی بنایا کہ ہر رات میں کھانے کو رات کی آخری پہر تک ملتوی کر دیتا تھا اس طرح ہر نصف ماہ میں اس ایک شب کامل بھوکا رہتا اس طرح وہ ایک سال چار مہینے میں چالیس دن بھوکا رہتا اس طرح عرب یعنی چلا کی بھوک اور اس کے لیے ایک دن کی بھوک بن گئی میرے سامنے مہینے میں چالیس دن بھوکا رہتا اور اس طرح عرب یعنی چلّا کی بھوک اس کے لیے ایک دن کی بھوک بن گئی میرے سامنے مشائق کرام نے یہ ذکر کیا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس پر عالم ملکوت سے آیات ظاہر ہوتی ہیں اور عالم جبروت کی قدرت کے مفہوم منکشف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی جس طرح چاہتا ہے اپنی تجلیات کو نمایاں کرتا ہے واضح ہے کہ کم کھانا اور طے اگر ایک مخصوص فضیلت ہوتی تو تمام پیغمبر علیہ السلام علی علی علیہ نبی و علیہم السلام اس فضیلت کو ضرور حاصل کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خصوصیت اور اس عمل کو اس کی انتہائی بلندیوں تک پہنچاتے مگر اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ امر بھی فضیلت میں داخل ہے کہ عنایات خداوندی اور فضل ایزدی کے حصول کا صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے بہت ممکن ہے کہ روزانہ کھانا کھانے والا اس شخص سے افضل ہو جو چالیس دن تک فاق کش رہتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا شخص جس کو قدرت کے مفاہیم کا کشف نہیں ہوتا اس شخص سے بدرجہا افضل و بہتر ہے جس کو قدرت کے مفہوم کا کشف ہوتا ہے کس پر صرف معرفت الہی سے کشف ہوتا ہے قدرت کے معنی پس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قدرت قادر مطلق کا ایک اثر ہے اور جو شخص اس قادر مطلق کی قربت کا اہل بن گیا اس کو قدرت سے نہ تو انکار ہوتا ہے اور نہ قادر کی کسی قدرت سے تعجب ہوتا ہے قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے کہ عالم حکمت کے پردوں کے اجزاء سے اس کا ظہور ہو رہا ہے بہر نو جو بندہ خلوص دل کے ساتھ چالیس دن تک خداوند لا شریک کی عبادت کرتا ہے اور ان طریقوں سے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اپنی روحانیت کے قیام کی جد جہد میں مصروف رہتا ہے اس تو اس چلے کی برکات سے اس کے تمام اوقات اور سات نازل ہوتی رہیں گی بہرحال یہ ایک پسندیدہ طریقہ ہے جس پر صالحین کی ایک جماعت نے اعتماد کیا ہے صلحائے صلف کی ایک جماعت نے چلا کشی کے لیے پورا ماہ ماہ ذیقہ اور کی ابتدائی دس دن مخصوص کر لیے تھے یہی موسا علیہ السلام کا عربئین ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہل روزے یہی ماہ زیقادہ کامل اور ماہ ذیق ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن تھے پس جس شخص نے خالصً اللہ تعالیٰ کے لیے چالیس دن عبادت کی اس کے دل سے حکمت کے چشمے ابل کر اس کی زبان سے جاری ہوئے ہیں